شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت یت العلم یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے اس نقطے میں استاد محترم عثمانی خلافت اور عثمانی سلاطین کا تذکرہ فرما رہے ہیں محمد فاتح رحمہ اللہ کے بارے میں تفصیلی تذکرہ جاری ہے محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کے دور حکومت میں جو فتوحات ہوئیں وہ عظیم فتوحات تھیں یقیناً ان فتوحات کا ایک عظیم مقصد بھی ہر مسلمان کے پیش نظر ہوتا ہے اور وہ ہدف اور مقصد ہے شرعی قوانین اور شرعی تعلیمات کا نفاذ میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ جلجلال نے عثمانیوں کو جو حکومت عطا کی یہ ان کی دین سے محبت کی وجہ سے آتا ہوئی تھی ہم عثمانیوں کے سب سے پہلے سربراہ عثمان سے لے کر محمد فاتح تک اور ان کے بعد آنے والے تمام سلاطین کو دینی شاعر پر عمل کرتے ہوئے پاتے ہیں وہ دینی شاعر پر کاربند اور پابند تھے وہ خود بھی اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کے حریث رہے اور اپنے ما تحت افراد کو بھی شرعی احکام کی پابندی کی عادت ڈالی عثمانی دین کے بارے بڑے مخلص تھے اور شریعت اسلامیہ کی پاسداری پر بڑا زور دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے انہیں قوت و اقتدار بخشا انہیں زمین میں اپنی نیابت کا شرف عطا کیا جن علاقوں میں عثمانیوں نے حکومت کی وہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو انہوں نے نافذ کیا اور اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار اور حکمرانی سے نوازا یہ الہی دستور ہے جو کائنات میں نافذ ہے اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ جو معاشرہ اور قوم الہی دستور پر عمل کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتی ہے رب کریم اسے دنیا کی ذمہ میں اقتدار عطا کر دیتا ہے اللہ جل جلالہو نے اس امت کے اہل ایمان سے بھی وہی وعدہ فرمایا جو اس سے پہلی امتوں کے اہل ایمان سے فرمایا تھا سورہ نور کی آیت نمبر پچپن میں اللہ جل جلالہو کا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے عثمانیوں نے اللہ کو سچے دل سے مانا اور اللہ کے قانون کے مطابق فرما روائی کی تو اللہ کریم نے انہیں اقتدار اور سلطنت بخشی جو اس ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ اور ثمرہ تھی ولیمکن لہم دین الدر تگا لہم اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا ان کے لیے عثمانیوں نے ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کیا اور اللہ تعالی نے غلبہ و اقتدار کو ان کے لیے یقینی بنا دیا میرے بھائیو ہر حکومت کے لیے جو اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ امن و امان کا استحکام ہے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام اللہ جل جلالہ سے دعا فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم میں جو دعا مذکور ہے وہ اس طرح ہے وہ عید قال ابراہیم رب الدل وجن و اسنام اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے یعنی توحید سے بھی پہلے انہوں نے امن و امان کا سوال کیا اس لیے کہ امن و امان اگر نہ ہو تو آپ اللہ تعالی کی عبادت بھی اطمینان سے نہیں کر سکتے اور سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے اس میں ان کی دعا اس طرح ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام اس شہر کے امن و آمان کا سوال اللہ تعالی سے کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر اللہ تعالی سے انہوں نے معاشی استحکام اور اقتصادی طاقت کا سوال کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر امن و امان نہ ہو تو نہ ہی تجارت چل سکتی ہے اور نہ ہی اقتصادی ترقی ہو سکتی ہے اور نہ ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اس لیے ہم عثمانیوں کی سلطنت کا ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے امن و امان کے سلسلے میں کیا کیا اس لیے کہ امن و امان اگر نہ ہو تو آپ شرعی احکام پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے